بغیر حب علی زندگی فنا ہستم علی مالا علی مالا علی مالا علی مالا علی مالا سنا مرتضہ ہے کہتے تھے ہے دے تمہارا شناسا ایک خدا ہے رب کی آواز ہے تو ہے تو ہے تو جینے کا راز ہے تو ہے تیرا سکری عبادت سچی نماز ہے تو مولا مولا مولا رب جیسا تیرا چہرہ رب جیسا تیرا چہرہ رب جیسے تیرے تیور ہے منزل علی میرا آجر علی آجر کے جیسا کوئی نہیں ہے علی کا میں کر لگاؤ کرا علی, علی کہہ کر آجر آجر آجر آجر آجر اس دل کی بستی میں تو مستوں کی مستی میں مار نجف کے والی تیرے سوالی بڑے مثالی ہے ان کے لہو میں شامل مزاج علی ہیں شریف میں سفی حلالی ہے تیرا بندہ ہوں میں بھی تجھ پہ مرتا ہوں میں مولا مولا نگر نگر میں گلی گلی میں علی علی ہوگا تیرا منکر ہے دو جہاں میں بلا ہوگا تیرا دام چھوٹے چاہے دنیا روٹے موا ہر پری ہائے در ہے در اللہ تیرا وجر تیری سرداری ہے سد شکر ہماری نسلوں میں بھی تیری ولایت جاری ہے تلوار تیری دو تاری ہے اللہ کا لشکر ہاں yeah! شیر غزن فر yeah! مومن کم قدر yeah! ایسا کی ایک آسر مست yeah! ملنگ فقیر تمہارے ملک یہی کہتے ہیں سارے علی والی مولا ہے ہمارے yeah! تم بھی کہو ہاتھ آدم یہ نام کبھی لارنگ میں مل جائے حیدر حیدر حیدر عزت تو فقط وہ پائے ہو نہو چھوڑ دے یہ تیرے حق میں بہتر ہے بس حیدر حیدر در جا کی مرضی حیدر ہے ہاں کے ساتھ صاف ولائی قطار میں قطار میں نو سلام و ذکر علی کی بہار میں بہار میں حکم علی سے اختر و عرفان آزاد تم دونوں رہو گے نہ لا بلا لا ہلی علی ہم علی سر علی, سلطان علی